أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن فعلموا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ وَنِعْمَ <النَّصِير> صدق اللہ العظیم یہ سورہ انفال کی آیت نمبر انتالیس اور چالیس ہے آیت نمبر انتالیس میں اللہ جل جلال کا یہ ارشاد ہے کہ ان کافروں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ رب العالمین کا ہو جائے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جو تفسیری معلومات ہیں وہ ہم گزشتہ اسباق میں بیان کر چکے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تعویل اور ان کی تفسیر کے مطابق ان آیتوں کا تعلق مکہ اہل مکہ اور جزیرت العرب کے ساتھ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تاویل اور تفسیر کی بنیاد پر اس آیت کا مقصد یہ بنتا ہے کہ ہمیں کافروں کے خلاف اس وقت تک جنگ کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ کافر مسلمانوں پر ظلم کریں اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین غالب ہو جائے بات صرف اور صرف شریعت کی چلے اللہ کی چلے اس وقت تک جنگ کرتے رہنا چاہیے اور یہ کب ہوگا یہ قیامت سے پہلے پہلے ہوگا ورنہ دنیا میں جیسے اسلامی حکومتیں قائم ہوئی اسی طرح کافروں کی حکومتیں اور ان کا دین بھی برقرار ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کافر مکمل طور پر ختم ہو گئے ہوں یہ کب ہوگا لالدین کل یہ قیامت سے پہلے پہلے ہوگا آج کے سبق میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیت نمبر انتالیس اور چالیس میں اس کے بعد کیا بیان ہوا ہے اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں وقاتلو محت الفتنہ کن دینو کل حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں فعین انتہا فَإِنَّ, فَإن اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر اگر کافر بعض آ جاتے ہیں اپنے کاموں سے تو اللہ تعالی ان کے کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے مفسرین کرام یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے خلاف قتال اور جہاد کے نتیجے میں دو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں آپ نے کافروں کے خلاف قتال کیا اور جنگ کی اس کے نتیجے میں دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز آ جائیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے رک جائیں وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود مسلمان ہو جائیں تو جو وہ خود مسلمان ہو جائیں گے تو مسلمانوں پر ظلم کیوں کریں گے اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں فہ ان اگر وہ ظلم و ستم سے باز آ جاتے ہیں یا تو مسلمان ہو کر یا تو معاہدہ کر کے فہ اللہ بما یا ملون بس اللہ تعالی ان کے عمل کو خوب جاننے والا ہے یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اگر کفار جنگ کے نتیجے میں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس سے تو مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا تو اللہ جل جلال نے بتا دیا کہ اے مسلمانوں ان باتوں کو مت سوچا کرو بس ظاہر کو دیکھو کافر اگر بظاہر جنگ روک دیتے ہیں تو آپ بھی ان کے خلاف جنگ مت کرو یا تو مسلمان ہو کر یا تو معاہدہ کر کے انہوں نے جنگ روک دی ہے تو آپ بھی جنگ مت کریں اور اگر وہ دھوکہ دے رہے ہیں تو کیا ہوگا اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وہ مجھے معلوم ہے ان کے کاموں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم اور تربیت اللہ نے دی کہ کافروں کے ظاہر کو دیکھو ان کے دلوں کو آپریشن کر کے نکال کے چیک کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے اور آپ کر بھی نہیں سکتے آپ کو کیا پتہ چلے گا اس کے دل کے اندر کیا ہے اگر وہ جنگ سے باز آ جاتے ہیں تو آپ بھی چھوڑ دیں یا تو مسلمان ہو جاتے ہیں یا تو معاہدہ کر لیتے ہیں تو آپ بھی جنگ چھوڑ دیں جیسے کہ پچھلے اسباق میں ہم نے بتایا ہے کہ کافروں کی چار قسمیں ہوتی ہیں یاد ہے ایک ہے معاہد ایک ہے مستعمین ایک ہے ذمہ یہ تین ہو گئے نا اور چوتھے نمبر پر ہے حربی معاہد وہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر لے مستامین وہ ہے جو کہ آپ سے امان لے کر آتا ہے اور جاتا ہے ذمی وہ ہے جو کہ اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے ماتحت رہتا ہے تو یہ سب کے سب معاہدے میں داخل ہو گئے نا چوتھے نمبر پر ہے حربی حربی اس کافر کو کہتے ہیں جس نے نہ تو معاہدہ کیا ہے نہ تو آپ سے امان طلب کی ہے اور نہ ہی آپ کے ذمے میں ہے جزیا وغیرہ کچھ نہیں دیتا تو اس کے ساتھ تو آپ جنگ کریں گے بات سمجھ میں آ گئی اس کے ساتھ جنگ کرنے میں کوئی شکال نہیں ہے یہاں اس بات کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کافر جنگ کے نتیجے میں تسلیم ہو جائیں تو انہیں نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے جو کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا وہ گناہگار ہوگا اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے انہیں نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالی نے یہ بات سکھائی ہے کہ جب منہ سے کوئی بات نکالو تو پہلے تولو پھر بولو اگر آپ کافروں کے ساتھ معاہدہ کر کے وعدہ کر کے وفا نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ معاہدہ مت کرو اور اگر کافر باوجود معاہدے کے آپ کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا بھی دیتے ہیں تو بھی آپ اپنے وعدے کی پاسداری کریں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں کہ تم نے ایک کافر کو پناہ دی تھی پھر تم نے اس کے ساتھ خیانت کی غداری کی یہ جائز نہیں ہے یہ امریکہ کے کافر یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں الا ایک قلع عام ابل ابل اولا ایک ان کے پاس نہ کوئی دین ہے نہ کوئی تعلیمات ہیں نہ کوئی تہذیب ہے نہ کوئی ثقافت ہے نہ کسی چیز کی سمجھ بوجھ ہے ان لوگوں کو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں ننگے بے لباس بے عزت بے غیرت یہ اپنے وطنوں میں گمتے پھرتے ہیں ان کی نہ بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں نہ ماؤں کی عزتیں محفوظ ہیں نہ بیٹیوں کی عزتیں, ہیں, نہ کی عزتیں محفوظ ہیں نہ بیویوں کی عزتیں محفوظ ہیں کچھ بھی نہیں ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اسی فیصد حرام زادے ہوتے ہیں اسی فیصد کا مطلب سمجھتے ہو یعنی سو بچے اگر پیدا ہوتے ہیں ان میں سے اسی بچے حرامزاد ہوتے ہیں جن کے باپ کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا بغیر شادی کے کتے اور بلیوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیا تہذیب ہوگی کیا اخلاق ہوں گے کیا تعلیمات ہوں گی یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے سال جو ہے معاہدہ کیا تھا طالبان کے ساتھ کہ ہم اکتیس مئی میں یہاں سے نکل جائیں گے اور آج ہمارا سبق جس وقت ہو رہا ہے یہ اٹھائیس جولائی ہے اور ابھی تک نہیں نکلے ہیں یہ, یہ کافر ہیں یہ ظالم ہے یہ سرکش ہیں یہ بدماش ہیں یہ ذلیل و رزیل و خبیث لوگ ہیں ہم چونکہ کمزور ہیں اس لیے یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں مستیاں کرتے ہیں بدماشیاں کرتے ہیں طالبان بھی صبر سے کام لیتے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود طالبان وفاداری کرتے ہیں معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے طالبان نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر دوبارہ کوئی حملہ نہیں کریں گے تو الحمد للہ ایک سال ہو گئے ہیں اگلا سال بھی شروع ہو چکا ہے طالبان اپنے وعدے پر قائم ہیں یہ مسلمان کی شان ہے مسلمان سچا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو سکتا ہے بزدل ہو ہو سکتا ہے کنجوس ہو لیکن جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا الحمدللہ ہمارے طالبان علی شان دشمنوں کی ہر قسم کی منافقت خیانت جنایت اور ظلم و ستم کے باوجود اپنے وعدے پر قائم ہے کیوں تاکہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم سے ناراض نہ ہو جائے اگرچہ ہمارے لیے اس وقت یہ جائز ہے کہ ہم ان امریکیوں کو ماریں اس لیے کہ انہوں نے وعدے کے خلاف ورزی کی ہے نا لیکن ہم اس وقت ایک بہت بڑی مجبوری میں کمزوری میں مبتلا ہیں بیس سالوں سے مسلمان خصوصاً افغانستان کے مسلمان ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس لیے جیسے تیسے اس زمانے کے فرعون یعنی امریکہ کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے جب یہ نجاست یہاں سے نکل جائے گی جب یہ غلازت یہاں سے پاک ہو جائے گی جب یہ گندگی افغانستان سے صاف ستری ہو جائے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ترقی کریں گے طاقت اور قوت میں اضافہ کریں گے اللہ تعالی ہمارے طالبان اور ہمارے امارت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے آمین یا رب علیہ